کافرونی بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے تم فرماؤ کیوں نہ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہارے کوتک تمہیں جتا دیے جائیں گے اور یہ اللہ کو اسان ہے